قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو چودہ البقرہ آیت دو سو چودہ یہ آیت ہے جن غلما یات کم مسر الدین خلوبن قبل کم مستم البس و ذرا ولزلو حتر رسول ودین امن محمد رسول اللہ اللہ قریب. اس کا مطلب یہ ہے کس سے کہا جا رہا ہے جو پرفیکٹ مومن تھے یعنی صابق رام اللہ کے اول مومن ان کو کر کہا جا رہا ہم سب لوگ بھی اسی میں شامل ہو گئے لیکن پہلا خطاب کیا ان کو کیا جا رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا اس کے الفاظ غور کیجئے اب حاصب تم انتخل جن کیا تم نے سمجھ رکھا کہ تم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا ولما یا تو کم مسر الدین خلو من قبل کو مستا و ذرا ولو کہ ابھی تم پر وہ حالات وہ سخت حالات گزرے ہی نہیں جو پچھڑوں پر گزرے تھے ان پر مصیبتیں پڑیں تکلیفیں پڑیں اس زلزلو کا مطلب ہے کہ ان کو ہلا مارا گیا جسے زلزلہ آئے اور سارا بالکل تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں پڑی وہ ہلا مارے گئے جب اس ہلا مارے گئے کے بعد انہوں نے اپنے کو ثابت کیا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں قائم رہنے والے ہیں تب جنت ملی انہیں تو تم کو کیا پیشگی جنت مل جائے گی